شریکلح اشہد محمد کتاب اللہ و خیرو محمد الله وآله وسلم وک الحد وکل ولاک النار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 منو سلوی و سلیمو تسلیم على محمد وعلى آل محمد کما سل وعلى روحی موالا علی بروحیم ان کحمیمجید اللہم بارک محمد وعلى علی محمد کما بارک تلا ابروہی موالا علی بروحیم انك حميد مجید اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا باللدنكه رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل یا حی یا قیوم برحمتکا استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین و لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ آج 30 جون دوہزار کو سنڈے کے دن ہماری قرآن کلاس نمبر 186 کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج ان اللہ ہم سورت النحل کی آیت نمبر 103 سے آن سے آنورڈ اسٹارٹ لیں گے اب یہ سورت کنکلوڈ ہونے جا رہی ہے اور سورتوں کا جب اینڈ ہوتا ہے وہ بڑا جاندار ہوتا ہے کہ ایک بڑی مشہور آیات قرآن حکیم کی وہ ان اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اس میں آتی چلی جائیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ انما يُعَلِّمُهُ بشر اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ آپ کے مخالفین جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ہے جو اس پیغمبر کو سکھاتا ہے دوسری جگہ آیا کہ ایک کوئی اجمی غلام رکھا ہوا ہے یہاں پہ بھی ذکر آ جائے گا جو صبح و شام ان پہ یہ آیات پڑتا ہے کیونکہ نبی اسلام نے پوری زندگی نہ تو کسی شاعر کی صحبت کی نہ کسی فلسفی کی لکھنا پڑھنا بھی آپ نہیں جانتے تھے یہ آپ کا معاوضہ تھا پھر ایسا کلام جس میں ایسا ربط ہو ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو اپنے آپ کو فصیح اللسان سمجھتے ہوں اور غیر عربیوں کو اجمی کہتے ہوں اجمی کا مطلب ہے گونگا یعنی ان کو اپنی زبان پہ اتنا ناز تھا کہ وہ غیر عرب کو اجمی کہتے تھے کہ یہ ہمارے سامنے تو گونگے قرآن کے سامنے وہ بھی گونگے ہو گئے تو پھر وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کوئی بندہ رکھا ہے عجمی جو انہیں پڑھاتا ہے جو کہ کئی ایک واقعات تھے جن سے عرب کے لوگ واقف نہیں تھے وہ واقعات بھی قرآن نے ڈسکس کیے تو کہتے تھے کہ کوئی اجمی رکھا ہوا ہے جو ان کو یہ سکھاتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے لسان الدون جس شخص کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ وہ نبی کو یہ قرآن پڑھا دیتا ہے یا وہ یہ کلام لکھتا ہے اس کی زبان تو اجمی ہے واد مبین اور یہ قرآن جو ہے اس کی زبان تو روشن عربی زبان ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اجمی شخص اس لیول پہ, پہ پہنچ جائے کہ اتنی فصیح عربی زبان کے اندر اس طرح کی گفتگو کرے جو صرف عربی زبان کا شاہکار نہیں بلکہ پرپزفل بھی ہے دیکھیں اس کتاب کا ایک مقصد ہے نظر آتا ہے کہ ایک کسی نظریے کو لے کے چل رہی ہے آخرت کی جواب دہی عقید توحید پیغمبروں کی اتباع اور باقی جتنے سوشل ایشوز ہیں حقوق اللہ سے متعلق حقوق العباد سے متعلق ایک ایک چیز تو اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ جس شخص کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں کہ وہ نبی کو پڑھاتا ہے اس کی تو زبان عربی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کوئی شخص اجمی ہے وہ عربی سیکھ کے کوئی بات بھی کرے تو اتنی فسی زبان میں بات نہیں کر سکتا جس فسی زبان میں یہ عربی نازل ہوا ہے قرآن اس لیے کہ لوگ سمجھ سکیں ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا پھر اس میں جو ایک ڈیوائن میوزک رکھ دیا آیات میں ایک ربط رکھا اس کا تھوڑا بہت وزن بھی ہے آزاد نظم والا اسٹائل پرفیکٹ نہیں ہے ردیف کافی والا لیکن بہرحال ربط ہے جس کی وجہ سے لوگ انٹرسٹ بھی فیل کرتے تھے یہ قرآن یاد کرنا بھی آسان تھا اس کا اور فائدہ ہے کہ آپ ایک آیت کو اٹھا کے دوسرے کا فٹ بھی نہیں اس طریقے سے کر سکتے وہ پکڑی جائے گی اس ربط کا ایک فائدہ یہ بھی ہے اور یہ ایسی مبارک زبان ہے جو آج بھی زندہ ہے عربی زبان ایک ایسی یونیک زبان ہے کہ قرآن کی برکت سے اللہ تعالی نے اس زبان کو زندہ رکھا ہے ویسے سو سال کے اندر ایک زبان دوسری میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے یعنی اس کا نیکسٹ ورژن آ جاتا ہے ایون آٹھ سے ستر اسی سال پہلے یہ فضائل عمال لکھی گئی ہے سو سال نہیں ہوئے اس میں اردو کے کئی الفاظ ہیں جو آٹھ مستعمل ہی نہیں آوے گا جاوے گا ہم کہتے ہیں آئے گا جائے گا ابھی میرے سامنے یہ اعلی حضرت کا ترجمہ رکھا ہے کنزولی مان اس میں جہاں جہاں لفظ قرون آتا ہے قومیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے تم سے پہلے کئی سنگتیں ہلاک کر دی آج ہم ترجمہ کرتے ہیں کئی قومیں ہلاک کر دی کئی امتیں ہلاک کر دی انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے سنگتیں سنگت کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن بہت کم آبسلیٹ ہو چکا ہے لیکن جو قرآن کی عربی ہے یہ آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے اس کی پرپوزیشنس الفاظ یہ ضرور ہوا ہے کہ ووکیبلری میں اضافہ ہوا ہے ظاہر ہے جونیو سائنس نے ترقی کی ہے نئی ٹرمنالوجی سامنے آئی ہیں نئی ڈسکوریز آئیں گے تو ان کے لیے نام تو رکھے جائیں گے نا ظاہر ہے ایروپلین تو نبی اسلام کے زمانے میں نہیں تھا تو اب ایروپلین آیا تو اس کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے ویسے تیارہ کا لفظ اس وقت بھی جعفر تیار کے لیے بولا جاتا تھا انہیں اللہ تعالی نے دو پہ دیے لیکن وہ جہاز کے لیے برال وہ نہیں تھا لیکن آج ہم یہ لفظ اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں عربی زبان کے اندر بھی تو جو وقت کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں ان کے لیے وکیبلری زائر ایڈ ہوگی لیکن جو پرانی چیزیں اسی طریقے سے پریپوزیشنز ہوں یا باقی الفاظ ہوں ان کے الفاظ ویسے ہی استعمال ہو رہے ہیں مچھلی کے لیے تلوار کے لیے ہاتھی کے لیے شیر کے لیے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ ویسے ہی ہو رہے ہیں عربی زبان آج بھی ایک زندہ زبان ہے قرآن کی برکت سے عربی فریز ہو گئی ہے ایک جگہ رک گئی ہے ان الفاظ کے پوائنٹ آف ویو سے ویسے تو عربی زبان میں کئی چیزیں وقت کے ساتھ ایڈ ہوئی لیکن قرآن والا جو پورشن ہے جو عام استعمال کا یہ اسی طریقے سے چل رہا ہے اور یہ بڑی آسان عربی ہے قرآن آپ تین دفعہ اگر تجربے سے پڑھ لیں غور و تفکر کر کے پورے قرآن کو چونکہ ہم اردو زبان جانتے ہیں اردو زبان میں 40% پرسینٹ الفاظ عربی زبان کے ہیں اور آلموسٹ 60% پرسینٹ فارسی کے ہیں یا 55% فائیو کہہ لیں اور 5% انگلیش انگلش کے الفاظ بھی مستعمل ہو چکے ہیں گلاس کا لفظ استعمال ہم کرتے ہیں گلاس تو انگلش کا لفظ ہے لیکن اردو میں بھی اسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے ایون پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن عربی زبان پڑھتے ہوئے جو شخص اردو آلریڈی جانتا ہے اسے آئیڈیا ہوگا کہ اکثر الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور اتنی دفعہ ریپیٹیشن ہے ان الفاظ کی قرآن کے اندر کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے وہ چند الفاظ ہے جن کے گرد سارا قرآن گھومتا ہے مشکل وکیبلری نہیں ہے قرآن حکیم کی آسان بھی رکھا اور فسی عربی زبان میں بھی رکھا اور ایسی زبان کے قرآن کی برکت سے اب وہ قیامت تک کے لیے فریز ہو گئی ہے اس میں ایسی تبدیلی نہیں آئے گی کہ کوئی شخص قرآن کے ساتھ دھوکا کر سکے اگلے دن ہمارے لائیو سیشن میں ایک بندے نے آ کے سوال کیا کہ جی انجینئر صاحب نے وہ ترجمہ ایک حدیث کا غلط کر دیا میں نے کہا انجینئر صاحب کو تو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں بھائی آپ وہ عربی کے الفاظ اٹھائیں گوگل آن لائن ٹرانسلیٹر اویلیبل ہے عربی ٹو انگلش زیادہ بہتر تجمہ کرتا ہے اس کمپیئر ٹو عربی ٹو اردو کیونکہ عربی زبان جو ہے یہ انگلش زبان کے قریب ہے اس کمپیئر ٹو اردو زبان کے اردو زبان میں ہی اور شی کا فرق نہیں ہے لڑکی بھی وہ ہے اور لڑکا بھی وہ ہے آگے ہم فرق ڈال دیتے ہیں وہ جاتا ہے وہ جاتی ہے لیکن عربی زبان کے اندر سیگے مختلف استعمال ہوتے ہیں جس طرح انگلش میں مختلف استعمال ہوتے ہیں لہذا جسے انگلش آتی ہے عربی لنگویسٹک اسے سمجھنا آسان ہے ٹرانسلیشن جب کبھی بھی آپ نے کرنی ہو بہتر یہ کہ عربی اٹھا کے آپ ڈالیں گوگل ٹرانسلیٹر میں اور دوسری طرف انگلش سلیکٹ کریں تو آپ کو زیادہ آسان ترجمہ آئے گا اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو میں نے کہا بھائی آپ اس کو ڈالو ترجمہ دیکھ لو گوگل تو نہ بریلوی ہے نہ دیوبندی ہے نہ, نہ شی ہے وہ تو جو بات ہے وہ وہی بات کرے گا پھر آپ کو پتا چل جائے گا کن لوگوں نے ترجمے میں خام خا ڈی مارنے کی کوشش کی ایسا ڈنڈی مار کوئی نہیں سکتا اجبی لوگوں کے ساتھ اس لیے ہو جاتا ہے کہ جنہیں عربی نہیں آتی نا نہ, ان کے سامنے تو آپ جو مرضی بولیں عربیوں کے سامنے آپ بھارت رکھیں وہ کہے کہ بھائی اس کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے اس کا مطلب یوں ہے تو یہ ایک روشن عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اور بے ان کی دیکھو کہ یہ ایک اجمی شخص کی طرف اسے منسوخ کرتے ہیں کہ وہ نبی کو پڑھاتا ہے اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤمنونَ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے یعنی اللہ کی بات کو نہیں ماننا چاہتے ہٹ درمی پہ تلے ہوئے ہیں لا دیم اللہ علی تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود زبردستی ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ میں نے جو تجمہ کیا نا کہ خود سے ہدایت نہیں دے گا یہ امپلائڈ ہے ویسے لفظی ترجمہ تو بنے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک اذاب ہے میں نے اس کا ترجمہ کیا خود زبردستی ہدایت نہیں دے گا اور بات یہی ہو رہی ہے اگر آپ وہ ترجمہ کریں گے نا تو وہ پھر قرآن کے مقدمے میں نہیں بیٹھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ رکھے یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے جو لوگ ہدایت کے طلبگار نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ زبردستی انہیں ہدایت نہیں دیتا ہاں جو طلبگار ہوتے ہیں انہیں ہدایت دے دیتا ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا یہ بات ہوتی نہیں ہے تو یہ بالمفہوم ترجمہ کیا جاتا ہے قرآن جو پڑھنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مزاج کیا ہے یہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے ختم اللہ اعلیٰ قلوب و الاسمیم و اعلا ابسوارحیم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی ان کے کانوں کے اوپر اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے بھئی یہ جان بوجھ کے نہیں اللہ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ چاہیے تھے جنہیں جہنم میں ڈالتا بلکہ یہ اس سبب سے کیا جو سورت الراف میں آیا کہ ہم نے ان کو آنکھیں دی تھیں یہ عبرت کا دیکھنا نہیں دیکھتے عقل دی تھی یہ عقل کو استعمال نہیں کرتے کان دیے تھے عبرت کا سننا نہیں سنتے اولا کل انعام بلہم اول یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی کہے گزرے تو جو اپنی عقل کو آنکھوں کو کان کو استعمال نہیں کرتے اور گمراہ ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہ رہنے دیتا ہے پھر ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا کیونکہ وہ دہچاتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ زبردستی گھول کے ہدایت نہیں ان میں داخل کرے گا انما یف ترل کزیب الزین اللہ مینون ابی آیات اللہ جھوٹا بہتان تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لانا چاہتے یا نہیں لاتے اب چونکہ وہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لانا چاہتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹے عقائد اور نظریات منسوخ کر دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے یہ تو ایک شاعر کا کلام ہے مجرون کا کلام ہے یا ناود اس شخص کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے. یہ خود سے اللہ کی طرف جھوٹ باندھ رہا ہے کیونکہ میسج اتنا کلیئر ہے کہ انسان اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا قرآن پڑھنے کے بعد تو وہ ڈاکٹر سار صاحب بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ میں اگر بلی کو غائب نہیں کر سکتا تو اپنی آنکھیں بند کر کے یہ تصور تو کر سکتا ہوں نا کہ بلی غائب ہو گئی ہے لیکن کیا کبوتر اگر یہ حرکت کرے کہ وہ بلی کو غائب نہ کر سکے اور آنکھیں بند کر لے تو اس طرح اس کی جان بچ جائے گی بلی نے تو اپنا کام کرنا ہے اس طرح موت کی آخرت کی تلوار اکاؤنٹبلٹی کی جو انسان کے اوپر لٹکی ہوئی ہے اس سے انسان جتنی مرضی آنکھیں بند کر لے موت آنی ہے آخرت ہو جانی ہے تو یہ آنکھیں بند کرتے ہیں کہ نہیں یہ سب فراڈ ہے اس طرح کی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا اور اگر قیامت کا کوئی دن ہوا بھی تو جس نے دنیا میں ہمیں سب کچھ دیا ہے تو آخر ہمارے اندر کوئی کوالٹی دیکھی ہے تو دیا ہے آخرت میں بھی ہمیں بڑا اچھا رکھے گا اس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے پھر جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کہتے تھے اللہ نے جس کو غریب رکھا ہوا تو کوئی سوچ سمجھ کے رکھا ہے نا تو جس کو اللہ نے غریب رکھا ہے ہم اسے پیسے کیوں دیں ہمارا بھی کام ہے کہ اسے غریب ہی رہنے دیں دیکھیں اب کتنی الٹی باتیں کرنا حالانکہ اللہ نے اس کو اس حالت میں رکھ کے ازمایا تمہیں مال دے کے ازمایا وہ میسج کی طرف جان بوجھ کے نہیں آتے ہر بات کو الٹی طرف لے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں پیغمبر کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے وہ مشکل کام ہے نفس کی خلاف ورزی ہے تو جھوٹ بہتان وہی وہ باندھتے ہیں جو اللہ تعالی پر ایمان نہیں رکھتے اس کی آیات کے اوپر بات نہیں ماننا چاہتے الا اکہم الکا زبون اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ جھوٹے ہیں اب قرآن حکیم کی بڑی اہم آیت آ رہی ہے چونکہ یہ صورت النحل کنکلوڈ ہو رہی ہے تین چار بڑی ڈسائسو آیات آئیں گی جو بڑی مشہور ہے پورے قرآن میں اور مختلف لیکچرز میں میں انہیں کوٹ بھی کرتا ہوں ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جو مسلمانوں کے ایک بیسک عقیدے کے طور پر ہے اور وہ ہے اگر کسی شخص پہ زندگی موت کی کشمکش آ جائے دل میں ایمان رکھتے ہوئے اسے کلبات کفر بولنے پڑ جائیں اپنی جان کو بچانے کے لیے بشرتے کہ دل ایمان پہ ٹھکا ہو تو ایسے شخص پہ اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا یہ وہ آیت آ رہی ہے من کفر باللہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے من بعد ایمانی اس پر ایمان لانے کے بعد اگر کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے اس حال میں کہ وہ اللہ کو مان چکا مسلمان ہونے کے بعد وہ کفر اختیار کرتا ہے سوائے ایک استثنا کے اللہ من اک ریحا و قل سوائے ایک اکسپشن کے کہ اسے مجبور کر دیا جائے کفر اختیار کرنے پر لیکن وہ دل میں ایمان رکھتا ہو اس کا دل مطمئن ہو لیکن جان بچانے کے لیے اسے کلمات کفر بولنے پڑ جائیں میدان جنگ میں گن پوائنٹ پہ اگر کوئی شخص ایک مسلمان کو کہتا ہے کہ اللہ کا انکار کر دے تو وہ جان بچانے کے لیے اس کی بات مان لے یا نورد بلّہ پیغمبر کو گالی دے دو یہ کام کر لے جس طرح معرمن جاسر کے بارے میں آتا ہے عمر سیریز میں بھی انہوں نے وہ حصہ فلمایا جتنی تکلیفیں دی گئی گرم لوہے کی سلاخیں ان پہ پھیری گی الٹیمیٹلی انہوں نے پھر وہ الفاظ بولے لیکن بعد میں روتے رہے حضور کے پاس آئے نبی رسان نے تسلی دی کہ کوئی گرفت نہیں ہے اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی آیات نازل کی کہ یہ ایک مسلمان اگر اس لیول پر پہ پہنچ جائے تو وقتی طور پہ ایسا کر سکتا ہے کوئی گرفت نہیں ہوگی بشرط کہ اس کے دل میں ایمان ہو تو اللہ طرف مہاراج جس نے کفر اختیار کیا سوائے ایک کے کہ مجبور ہو گیا تھا لیکن دل ایمان پہ تھا اس پہ ہم کوئی گرفت نہیں کریں گے لیکن ولا لیکن یہ لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مان شارہ بل صدرہ جس نے کھلم کھلا کفر کیا اس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا یعنی وہ پہلے تو راہت والا معاملہ تھا یا بظاہر وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ کوئی مزاق کے طور پہ بات کر رہا ہے لیکن حقیقت وہ اللہ کا مذاق اڑا رہا تھا نبی کا مذاق اڑا رہا تھا ویسے تو مذاق کے طور پہ بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے سورہ توبہ میں ہے کیا اللہ اور اس کا رسول ہی رہ گئے کہ تم ان کو تختہ مشک بناؤ اور مذاق کرو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو یہ میں مذاق کی بھی جو بات کی ہے وہ بھی گن پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں جان مچانے کے لیے پھر صورت المائدہ اور صورت النساء میں یہ بھی آیا کہ اگر تم ایسی مجلس میں ہو جہاں اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دی جا رہی ہیں انہیں برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے ان کو تم روک نہیں سکتے ایٹ ات لیسٹ اتنی دیر کے لیے اس مجلس سے اٹھ کے دور چلے جاؤ ادروائز تم بھی ان میں شمار کیے جاؤ گے ایمان کا اعلیٰ تری درجہ تو وہی ہے جو صحاب القاف کا ہے کہ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ ہم ایمان لاتے ہیں زمین و آسمان کے رب کے اوپر یہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے لیکن یہ اجازت ہے کہ جان بچانے کے لیے کوئی کلمات کفر بولے اعلی درجہ وہی ہے جو بخاری مسلم حدیث ہے اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہیں اللہ اور اس کا رسول ازل و, و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو نمبر 2 دو دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات اور نمبر تھری کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے اسے مٹھاس مل گئی یہ آلہ ترین درجہ یہی ہے کہ انسان شہید ہو جائے یہ فتوا ہے تکوا وہی ہے ابن ماجہ میں حدیث ہے حضرت معاذ ابن جبل کو حضور نے فرمایا تھا نا معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں سولی دے دیا جائے یا زندہ آگ میں جلا دیا جائے شرک نہ کرنا وہ ہے ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ لیکن اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی کلمات کو بول دے دل ایمان پہ ٹھکا ہو جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑ جائے یہ صرف جان بچانے کے لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں یہ ذہن میں رکھیے گا خوش کرنے کے لیے آپ اسلام کا مذاق نہیں اڑا سکتے وہ زندگی موت کی کشمکش نہیں ہے وہ پکے کافر ہو جائیں گے سب کچھ برباد ہو جائے گا زندگی موت کی کشمکش تو پھر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا لیکن کوئی جان بوجھ کے کفر کرے سینہ اس کا کفر کے لیے کھل گیا غضب من اللہ تو ایسے لوگوں پہ پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ اور ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جو لوگ واقعی دل سے کفر کو اختیار کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد یعنی مرتد ہو جاتے ہیں اللہم لا تجعلنا منہم اللہم من وحییتہو منا فأحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الیمان آلی. یہاں زمناً میں وہ مسئلہ بھی بتا دوں جو فقہ حنفی میں ایک عجیب و غریب مسئلہ مشہور ہے کہ گن پوائنٹ پہ اگر کسی شخص سے اس کی بی بی کو طلاق دلوائی جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی یہ وہ منہوز قسم کا بدت پہ مبنی فتوا ہے جس کی بنیاد کے اوپر پھر حکمرانوں نے لوگوں کے ساتھ وہ ظلم کیے کہ کسی کی بیوی پسند آئی تلوار کی نوک پہ طلاق دلوا کے خود شادی کر لیتے تھے امام مالک نے پھر اس وقت بنو عباس کے ان مولویوں کی حکومتی ملاؤں کے فتو کی اور حکمرانوں کی مخالفت کی ماریں کھائیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گن پوائنٹ کے اوپر آپ کسی سے طلاق دلوائیں تلوار کے زور کے اوپر اور دلیل اسی آیت سے لی کہ اگر گن پوائنٹ پہ اللہ کا کوفر کوئی شخص کر دے دل ایمان پہ ہو اس کا ایمان نہیں جاتا تو ایمان کے مقابلے میں بیوی تو چھوٹی چیز ہے اگر گن پوائنٹ پہ کسی شخص سے اس کی بیوی کو طلاق دلوائی جائے اور اس کا دل طلاق دینے پہ نہیں ہے تو بھائی اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی لیکن یہ ہے زندگی موت کی کشمکش ہمیں اکثر اکیڈمی میں فون آتے ہیں اور جی ماں باپ کا پریشر تھا جی اس ٹائم سمجھ ہی کوئی نہیں ہے ہی میں طلاق دے دی اور کٹھی تھی نہیں دے دی تو وہ طلاق ہوگی بھائی کیونکہ وہ گن پوائنٹ پہ نہیں تھی ایک سوشل آپ کے اوپر بائنڈنگ کی وجہ سے تھی وہ کوئی قتل تو نہیں کرنے لگے تھے یہ ایکسپشن صرف زندگی موت کی کشمکش میں حرام کھانے کی ایکسپشن وہ بھی آگے آ جائے گا کہ یہ چار چیزیں حرام ہے لیکن زندگی موت کی کشمکش میں آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں زندگی موت کی کشمکش کے بغیر صرف وقت پاس کرنے کے لیے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے اس کے لیے پھر کوئی اللہ تعالی کی ہاں چھوٹ نہیں ہے اس کے لیے پھر ازابی ہے یہ اس کا بھی ان لوگ جو ہیں بھی انسیات دنیا الخرا انہوں نے دنیا کی زندگی سے محبت کر لی ہے آخرت کے مقابلے پر تبھی کوئی شخص اس لیول کے اوپر اتر سکتا ہے نا کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے ایمان لانے کے بعد جان بوجھ کے کفر کرے بغیر یہ کہ اسے مجبور کر دیا جائے زندگی موت کی کشمکش میں وہ ایک اکسپشن دے دی اس کے علاوہ اگر کوئی کفر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ریزن بتا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی سے یہ محبت کرتے ہیں آخرت کے مقابلے حقیقت بات ہے آج اگر آپ کو وسوخ سے یہ بتا دیا جائے کہ اگلے سنڈے کو فلاں فلاں شخص اپنی قبر میں ہوگا تو میرے بھائی یہاں سے گھر کسی نے نہیں جانا اس نے جا کے مسجد میں ہی ڈھیرا لگا لینا ہے اپنے گراؤں سے معافی مانگ اور یہ تو میں نے آپ کو بہت لمبا ٹائم پیریڈ بتا دیا ہے یہاں سے تو اٹھنے کی بھی گارنٹی نہیں ہے جسے آخرت سے محبت ہے اور دنیا کی زندگی کو وہ عارضی سمجھتا ہے اس سے اندھی محبت نہیں رکھتا بلکہ ایک مسافر کی طرح رہتا ہے وہ کبھی بھی خدا کا نافرمان بغاوت کی حد تک نہیں ہوگا یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی سے محبت کر لی ہے آخرت کے مقابلے پر وہ ان اللہ دل قومل کا تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کو جنہوں نے خود کفر اختیار کیا ہوا ہے کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا یہ جان بوجھ کے انہوں نے کر لی اگر یہ کوشش کرتے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ہدایت دیتا لیکن انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی یہ تو علماء یہود نے کیا نبیوں کے ماننے والے رسول کا انکار کیا دنیا کی محبت میں عیسیٰ سا نے مریم کا انکار کیا اپنی اس پوسٹ کو چھوڑنا پڑا تھا ظاہر ہے جب پروفٹ دنیا میں آ جائے پھر پادریوں کی تھری چلے گی پادریوں نے بھی پروفٹ کو فالو کرنا ہے یعنی بیٹھے بٹھائے ساروں کی پوسٹیں چھین گئی کون اپنی پوسٹ چھوڑتا ہے تو انہوں نے کہا ہم اپنی پوچھ نہیں چھوڑ سکتے اس کو تو دجال کہہ سکتے ہیں نا ٹھیک ہے کہہ دو بعد میں معافی مانگ لیں گے انبیاء کے اوپر جھوٹا الزام لگایا آٹھ بھی جو نبیوں کی دعوت رکھتا ہے اس کی لائف کو ونریبل بھی کرتے ہیں یہ لوگ جھوٹا الزام بھی لگاتے ہیں ڈیفیم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیم وہی کریکٹر ہے ان کا جبکہ اہل ایمان کی روش کیا ہے سورہ توبہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں خرید لی ہیں جان اور مال دونوں جنت کے بدلے میں اس بائت کے اوپر یعنی جو اللہ سے آپ نے ایک بیعت کی ہے یعنی سودا کر لیا ہے خوشیاں مناؤ اصل بائت یہ ہے لوگ کہتے ہیں بہ ضروری ہے ہم کہتے ہیں بہ ضروری نہیں بھائی فرض ہے بیت کے بغیر تو آپ مسلمان ہی نہیں ہوں گے لیکن بیعت اللہ کی بائی کا مطلب ہوتا ہے بیچنا اپنے آپ کو تجارت انسان انسان کے آگے تو اپنے آپ کو نہیں بیٹھ سکتا وہ خدا کی ہستی ہے جس کے سامنے آپ بیٹھ سکتے ہیں اپنے آپ کو. پیغمبر بھی جب بیعت لیتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کی اطاعت کے لیے بیعت لیتا ہے اپنی ذات کے لیے بیعت نہیں لے رہا ہوتا کلیفت المسلمین بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر بیعت لیتا ہے اپنی ذات کے لیے وہ بھی نہیں لے سکتا بیعت اللہ کے ساتھ ہے اسی لیے جب سولہ ادیبیا کے موقع پر سورہ فتح میں ہے کہ اے نبی جب تم ان سے بیعت لے رہے تھے اس درت کے نیچے تو اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ کے اوپر حالانکہ رسول کا ہاتھ تھا وہ اللہ نے کلیئر کیا کہ نبی جو ہیں وہ اللہ کے ریپرزینٹیٹو ہیں بیسیکلی آپ اپنا بیچ رہے ہو اللہ کے آگے نبی کے آگے نہیں بیچ رہے ہو نبی تو اللہ کا نمائندہ ہے بیچ رہے اللہ کے آگے ہو اپنے آپ کو اور پھر سور اتوبہ میں جو الفاظ ہیں وہ کمال ہے کہ ہم نے مومنین کی جانے اور مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں کہ انہیں جنت دیں گے اب جان اور مال ہماری ہے جب جان بھی اللہ کی مال بھی اس کے لیے ہو گیا تو مجھے بتایا پیچھے کیا چیز بچ گئی اس کے بدلے ہمیشہ کی جنت ہے نہ ختم ہونے والی دنیا کی زندگی تو ویسے ہی عارضی ہے الا اکلین طبع اللہ قلو قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں کے اوپر وسم اور ان کے کانوں پر سماعت کے اوپر وہ ابسارہم اور ان کی آنکھوں کے اوپر وہ الاکم الغاف اور یہی ہے اصل میں غافل یعنی انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے جان بوجھ کے کفر اختیار کی ہے اور دنیا کی زندگی سے محبت کی ہے آخرت کے مقابلے پر لا جرام انفل آخرتی ہوم الخا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت کی زندگی میں خسارہ پانے والے نقصان اٹھانے والے ہوں گے اللہ تجالا کنٹراسٹ آ رہا ہے صحابہ کرام کا ذکر اسپیسیفکلی ال ایمان کا پھر اس کے بعد بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے مکے سے مدینہ حضور علیہ السلام کے مشن کی خاطر آ گئے, اپنا سارا مال بھی وہاں چھوڑ آئے بہت بڑی قربانی تھی ممبا آدی ما فوتی بعد اس کے کہ وہ فتنے میں پڑ گئے تھے ان پہ آزمائش آ گئی کافروں کی طرف سے تکلیف آ گئی کہ انہیں اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑا ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے جا اس کے بعد انہوں نے نبی کے ساتھ مل کر جہاد کیا جہاد نفس کے اگینسٹ بھی ہے اور قتال بھی ہے صبر اور پھر جو تکلیفیں آئی ہیں ان پہ صبر بھی کیا ان رب کا ممبا دغور بے شک تمہارا رب اس کے بعد ان کے حق میں ضرور بال بخشنے والا ہے مہربان ہے دیکھ لیں اللہ تعالی کتنی شرائط لگا کے راضی ہوتا ہے یعنی جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی تکلیفیں اٹھائیں مال سے ہاتھ دھونا پڑا پھر غریب الوطنی کی زندگی گزاری اور اس میں جہاد کیا دوبارہ سے سب کچھ انہیں محنت کرنی پڑی تو پھر ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ ضرور غفور رحیم ہوگا یہاں لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے صرف نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کرتے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا رہے ان ربا کا من دیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ان امتحانوں سے گزرے گا لغفور رحیم تو اللہ تعالیٰ ضرور بخشنے والا مہربان ہے اچھا ہمارے معاشرے میں پتا کیا کنسپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اس کے لیے جو بغاوت کرے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جو توبہ کرے اپنی اصلاح کرے یہ آیات بھی آئیں گی کہ جس نے توبہ کی اپنی اصلاح کر لی پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحیم ہوگا یہاں پہ اہل ایمان کے لیے آئے کہ جنہوں نے ہجرت کی اور نبی الاسلام کا ساتھ دیا ان کے مشن میں تکلیفیں اٹھائی فطرے میں پڑے ظاہر آج کی ڈیٹ میں بھی اسی کی ماڈرن فارم ہے لوگوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں ان کی شکل مختلف ہوتی ہے لیکن فطرے میں تو پڑتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہوگا کہ انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں بعد میں پھر اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور رحیم ہوگا یومت عطیکل نفسن تو جاد نفسا جس دن یعنی کہ قیامت کے دن ہر جان اپنی طرف سے جھگڑتی ہوئی آئے گی یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ہر کوئی اپنے حق میں کوشش کر رہا ہوگا کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے جو سورہ بریم میں ہے کہ ہر شخص اکیلا اپنے رب کے حضور پیش ہوگا ہر جان اپنی طرف سے جھگڑ رہی ہوگی جھگڑنا کہ وہ ایکسکیوز اللہ کے سامنے رکھ رہی ہوگی ہر جان کہ یا اللہ میری نیت درستی میری مجبوری ہوگی وہ تو اللہ کا پھر فیصلہ ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے اسے معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا بہرل ہر جان اپنی طرف سے جھگڑا کر رہی ہوگی نفسما اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو انہوں نے کیا وہم لا یو اور ان پر ظلم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ظاہر ظلم نہیں کرنے والا جو کیے ہوئے امال ہے وہی آپ کے سامنے آئیں گے اللہم اجرنا من النار اللہ نس الک جنت الفردوس مائن و صدیقی ن شہدا صلی آمین و رب اللہ مثلاً قریتن کیا اور اللہ تعالی مثال بیان فرماتا ہے ایک ایسی بستی کی جو امن کی حالت میں تھی آمینتم مکم اور اطمینان سے زندگی گزار رہی تھی اتیہا رز گوہا من کرلی مکان اور ہر طرف سے جو ان کا رزق ہے وہ کثرت کے ساتھ آ رہا تھا فکا بس اسی حال میں انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا اللہ کا کفر کیا اللہ اللہ کی نعمتوں کا نہ اختیار کی وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دا فرمانی شروع کر دی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا انکار کر دیا۔ فعاقہ اللہ لباس الجو تو پھر اللہ تعالی نے بھوک کا لباس پہنا دیا اس بستی کو والخوف اور خوف کا لباس پہنا دیا بما کانوا یسنعون با سبب اس کے کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ اسپیسیفکلی اس میں ہوتا ہے کہ جب کوئی وقت کے پیغمبر کا انکار کرے پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مختلف آزمائشیں بھیجتا ہے قوم موسا کے اوپر بھی اوپر تلے کئی آزمائشیں آئیں یعنی جو آپ کے مخاطبین تھے فیرونی جو سورت الراف میں آیا مینڈک کا عذاب آیا ٹڈی کا عذاب آیا خون کا ان کے اوپر عذاب آیا ہنڈیا میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا تو پھر وہ ہر دفعہ حضرت مسا سے آ کے دعا کرواتے تھے کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے بس ایک دفعہ ہمیں اس عذاب سے نکال دیں پھر وہی کچھ کرتے تھے یہ نویل اسلام کے کیس میں بھی ہوا صحیح بہاری میں آتا ہے کہ مکے میں قحت آ گیا تو پھر انہی مشرقی نے حضور سے دعا کروائی تو کہت ٹلا لیکن پھر بھی جنہوں نے قبول کرنا حق انہوں نے کیا لیکن اللہ تعالیٰ ازمائشوں کے ذریعے ان کو موقع فراہم کرتا ہے کہ یہ خدا کی طرف پلٹ تو یہ اس کا ذکر ہے یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اسے بھوک اور خوف کا لباس جس طرح آج کل حکمرانوں کے جو فرنٹ مین ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں علماء کہ دی یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے یہ نہیں کہتے کہ ہماری غلط پالیسیوں کا وبال ہے کبھی کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں بھئی قیامت کی نشانیاں پاکستان میں پوری ہونی ہے انڈیا تو اوپر جا رہا ہے چائنا نے تو مرزا کر کر دکھایا اس ماڈرن ایج میں کہ پچھلے تیس سال میں نوے فیصد آبادی کو پراورٹی سرکل سے نکال کے اوپر لے ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اتنا بڑا ملک کسی نے سوچا تھا ایک غریب ملک آج دنیا کی لیڈنگ اکانومی ہے چلو آبادی تھوڑی ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ مینج کر لیا دنیا کی سب سے بڑی آبادی اور وہ انہوں نے کس طریقے سے اور ابھی وہ جو کچھ کر رہے ہیں سہرائے گوبی میں جس طریقے سے وہ گرین بیلٹ بنا رہے ہیں وہ کچھ سالوں میں انہوں نے اتنی بڑی ایک گرین بیلٹ بنا دی ہے ایسے پودے انہوں نے بریڈ تیار کی ہے وہ تھوڑے سے پانی سے اگنا شروع کر دیتے تو محنت کریں تو آپ کو ملے گا لہذا دنیا میں جو محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا جب نبی دنیا میں موجود ہوتا ہے تو لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پہ اوقات اس طرح کی تکلیفیں بھیجتا ہے ویسے تو سولہائزڈ قوموں پہ بھی آ سکتی ہیں زلزلے کی شکل میں آتی ہیں جبان دیکھ لیں کتنے زلزلے آتے ہیں اتنی محنت سے وہ چیزیں بناتے ہیں پھر گر پڑتی ہیں حالانکہ وہ ارتھ کوئک پروف کئی بیلڈنگز بھی بناتے ہیں اس کے باوجود ان کا اربوں ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے سونامی آ جاتا ہے چلے زلزلے کو تو روک لیں گے سونامی کے لیے کیا کریں گے اس کے لیے انہوں نے سمندر کے کنارے واز بنائی ہیں لیکن اتنے بڑے بڑے آتے ہیں وہ واز کو کراس کرتے ہیں اربوں ڈالر کا نقصان ہر دفعہ ہو جاتا ہے ظاہر وہ ہزاروں جزائر کے اوپر مشتمل ہے جاپان میں سوچتا ہوں کہ اس میں سے ایک پرسینٹ بھی اگر یہاں پہ ازمائشیں آئیں تو پاکستان تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اللہ کا شکر ہے یہاں اس طرح کی ازمائشیں نہیں ہیں نہ کبھی ٹورنٹو امریکہ والے ادھر چلتے ہیں یہاں تو شہر میں ایک جگہ آگ لگ جائے تو پورا شہر مل کے اس آگ کو بجاتے بچاتے چوبیس سے اڑتالیس گھنٹے لگا دیتا ہے اور جہاں آئے دن جنگلات میں آگ لگتی ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے اس کو بجھا لیتے ہیں تو انہوں نے سب کچھ کیا ہے اس کے باوجود ازمائشیں آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے بیسیکلی انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ لوگ موت کو سیریس لیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ ایسی قوم جس کو اللہ نے نعمت کی فراوانی دی تھی پھر اچانک ان کے اوپر بھوک اور خوف آ گیا اس کا لباس پہنا دیا گیا ان کے اعمال کے سبب رسولم اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے رسول تشریف لائے میں نے کہا تھا نا یہ رسولوں کے آتے ہوئے یہ اسپیسیفکلی ازمائش آتی ہے فقر پس انہوں نے ٹھلا دیا اپنے پیغمبروں کو فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ پس انہیں آ پکڑا عذاب نے اس حال میں کہ وہ بے انصاف تھے اپنی جان پہ ظلم کرنے والے تھے یعنی انبیاء کا انکار کرنے کے اوپر الٹیمیٹلی اللہ کی طرف سے عذاب آیا قوم آت کے اوپر قوم سمود کے اوپر اوب فرون کے اوپر فکلو مما رزم اللہ حلال تو اللہ کی دی ہوئی حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ وشکرو نعمت اللہ اور شکر ادا کرو اللہ تعالی کی نعمتوں کا سبحان اللہ و سبحان اللہ عویم اللہ ذکری کا و شکری کا و حسنی عبادتون اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو تمہاری روش یہی ہوگی کہ جس کا رزق کھا رہے ہو حلال اور پاکیزہ اس کا شکر بھی ادا کرو گے اب ایک اور شعرا فاق آئے تاری ہے جو قرآن حکیم میں چار مقامات پہ آئی سورت البکرا میں سورت الانام میں سورت المائدہ میں اور یہ آخری دفعہ سورت النحل میں ٹاگوریکلی چار چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا کھانے کے طور پر ان نما ہر رما تہ اللہ تعالی نے جو حرام ہیں چیزیں وہ تو ہیں مردار و دم اور خون بہتا ہوا لہو یعنی اس کا پینا حرام ہے جو زبا کے وقت نکلتا ہے وہ لحمل اور خنزیر کا گوشت خنزیر کا اس لیے ذکر ہوا کہ خنزیر بھی سبزی خور ہے اور اس میں وہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں جو بہیمت الانام کی ہیں سوائے ایک چیز کے کہ یہ اومنی ورث ہے یہ گوشت خور بھی ہے اس لیے کلیریفائی کیا گیا کہ خنزیر جو ہے وہ بکری یا بھیڑ کے حکم میں داخل نہیں ہوگا اگرچہ یہ سبزی خور بھی ہے گوشت خور بھی ہے اسے گوشت خور جانوروں کی کیٹاگری میں ڈالا جائے گا جو مسلم شری میں حدیث ہے کہ جتنے درندے ہیں گوشت خور خا وہ چرنے والوں میں ہو یا اڑنے والوں میں ان کا گوشت حرام ہے اڑنے والوں میں اکاپ چین باز اور چرنے والوں میں ریچ کتا شیر یہ سارے گوشتخور ہیں خنزیر اس لیے آرام کیا گیا کہ اس میں ڈومینٹ فیکٹر گوشت خوری والا حالانکہ ہے یہ سبزی خوری ہے باقی یہ وہ اسی طریقے سے جنگلات میں ہی رہتا ہے لیکن چونکہ گوشت خور بھی ہے سبزی خور بھی ہے اس کا حکم اللہ نے کلیئر کر دیا کہ اسے حرام ہی شمار کیا جائے گا اور چوتھی چیز وما اہل غیر اللہ بھی اور وہ کھانا بھی زبیہ بھی جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کرتے وقت ویسے تو نام لیا جاتا ہے قربانی کا جو آپ جانور لیتے ہیں اس پہ بھی آپ کا نام بولا جا رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کا نام اس کی ملکیت کے طور پہ بولا جا رہا ہوتا ہے زباہ کے وقت تو آپ کا نام نہیں لیا جاتا کہ آپ کے نام پہ زباہ کیا جا رہا ہے آپ کی طرف سے اللہ کے نام پر زباہ کیا جا رہا ہے تو اس قسم کا کھانا جو غیر اللہ کے نام پہ ہو یا اس کی ایکسٹینشن کے غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو اگرچہ وہ اللہ کے نام کا ہو وہ بھی کسی درجے میں اسی کیٹیگری میں فال کرے گا وہ حرام ہے وہ جو ابھود محدید ایک صحابی نے کہا کہ میں نے مقام بوانا پر اونٹ اللہ کے نام کے نہر کرنے ہیں نبی رسلام نے فرمایا دیکھنا کہیں زمانے جہلیت میں وہاں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا یا کسی زمانے میں بت کی عبادت تو نہیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں آرٹ بے شک نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی اللہ کے نام کی قربانی وہاں نہیں کرنی کہیں لوگ مطلب اس کو اس سے نہ ریلیٹ کر لیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مزارات پہ اللہ کے نام کا دیا ہوا رزق دینا بھی درست نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں یہاں پہ بھی ایکسیپشن آ گئی فمان تر غیر باغیوں والا آت جو کوئی لاچار ہو جائے مجبور ہو جائے اس کیفیت میں چلا جائے غیر باغیوں والا آت لیکن اس حال میں کہ نہ اس میں بغاوت ہو نہ حد سے بڑھنے کی کوئی خواہش شوی بھی ہو یہ شرط اب ظاہر یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے فن اللہ غفور رحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے یعنی جان بچانے کے لیے اگر کسی کو حرام کھانا پڑ جاتا ہے مردار بہتا لہو خنزیر کا گوشت یا غیر اللہ کے لئے جو زبیہ ہے صرف اتنا کہ جس سے جان بچ جائے اس لیے آئے کہ بغاوت بھی نہیں ہوگی اور اندر سرکشی بھی نہیں چھپی ہوئی ہوگی اسی میں آپ ایکسٹرا کر لیں کہ شراب پینی پڑ جاتی ہے پانی اویلیبل نہیں پیاس سے مر تو اتنی کہ بس جان بچ جائے یہ نہیں ہے کہ پوری بوتل اڈیل لے پھر وہ ہاتھ سے تجاوز کر رہا ہے وہ اللہ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ آپ اتنا پییں گے کہ جتنا آپ کی جان بچ جائے ولاف الکم الکم اور دیکھو مت اپنی زبانوں سے ایسے الفاظ نکالا کرو جھوٹ والے ہاد حلال و حرام کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے یعنی جب تک تمہارے پاس شریعت کی اقامات نہ ہو خود سے فتوانہ لگا دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے الكذب اس حال میں کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو گے اللہ نے تو وہ چیز حرام نہیں کی ہوگی اور تم کہو گے حرام ہے یا وہ چیز اللہ نے حلال نہیں کی ہوگی اور تم کہہ رہے ہو گے کہ یہ حلال ہے دونوں صورتوں میں تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو گے اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھا کرو الدینار قزم بے شک وہ لوگ جو کہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر افترا باندھتے ہیں لاف لکھون کبھی بھی فلا نہیں پائیں گے متان قلیل یہ تھوڑا دنیا کا برتن ہے ولہم عذابن علیم پھر اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو شریعت سازی کرتے ہیں خود سے حلال اور حرام ٹھہرا دیتے ہیں ظاہر ہے خود سے لال و حرام کہتے ہیں دربار پر حاضری کا سنت طریقہ قبروں پہ حاضری کا سنت طریقہ تو ہو سکتا ہے درباروں پہ کون سا گیارہویں شریف دینے کا صحیح طریقہ بھائی گیارہویں شریف تو آئی بعد میں ہے. اس کا صحیح طریقہ قرآن و سنت سے کہاں سے ثابت ہوگا خود سے چیزیں بنا لی ودین ہاد ہر رمنا ما کا سسنا علئی کا من قبل اور خاص طور پر یہودیوں کے لیے ہم نے حرام کر دی تھی وہ چیزیں جو پہلے تم سے بیان کر چکے ہیں وہ صورت الانام میں آیا کافی ساری چیزیں ان کے لیے حرام تھی حلال جانوروں کی بھی جو ہمارے لیے حلال ہے بسب اس کے کہ انہوں نے شریعت سے بغاوت کی تھی اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ کچھ حلال چیزیں بھی ان پہ حرام کر دی تھی وما ولم اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ولا کن کانو انفسہ بلکہ وہ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے اب وہ شعرا فاک آ رہی ہے جو میں نے قرآن حکیم میں کئی جگہ کوٹ کی ہے کہ ایک وہ توبہ ہے جو پاکستانی توبہ ہے ایک عوامی توبہ پبلک کے اندر مشہور ہے اور ایک وہ توبہ ہے جو اللہ کے ہاں توبہ ہے وہ یہ ہے سم رب کا للین عامل سو آبی اس کے بعد بے شک تمہارا رب ایسے لوگوں کے حق میں جو جہالت میں ناواقفیت واقفیت میں گنا کر بیٹھے سم من ممباد لکھ لیکن جب گنا ہو جائے تو فوراً بعد اس کے توبہ کر لیں اسلح اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لے یعنی شرمندگی آندا گناہ نہ کرنے کا پکا عہد اور اپنی اصلاح بھی کرنی ہے یہ نہیں کہ خالی ٹھیک ہے ابھی کام چلا لو بعد میں پھر وہی وہ کریں گے اصلاح بھی کرنی ہے ان نہ رب کا بے شک تیرا رب ممبادی رحیم یہ سب کچھ کرنے کے بعد ایسے لوگوں کے حق میں بخشنے والا مہربان ہوگا یہ ہے قرانی توبہ پاکستانی توبہ نہیں قرآنی توبہ کہ جو لوگ جہالت میں گنا کر بیٹھے اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے گناہ نہیں کیا نفس سے مغلوب ہو کے کیا یا انہیں پتہ نہیں چلا لغزش ہو گئی لیکن جیسے ہی توجہ ہوئی توبہ کر لی توبہ کرنے کے بعد اصلاح کی تو ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے باقی جنہوں نے ڈٹائی کے ساتھ پورے دھڑے کے ساتھ زندگی بغاوت پہ گزاری اور پھر کہا کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امر سے ہے اور اللہ تعالیٰ جی بڑا بخشنے والا مہربان ہے تو بھائی اللہ نے تو بتا دیا کہ میں کن لوگوں کے حق میں مہربان ہوں یہ ہے قرآن توبہ الزیلا اللہ اللہ الحج القیوم و اطوب الزمبی و اطوب المین اب میرے بھائیوں جو سورت النحل کا آخری رکو ہے اسپیسیفکلی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے سے بڑی زبردست آیات ہے اس کے اندر ان کی قربانیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. باوجود اس کے کہ دنیاوی طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی کوئی اس حوالے سے نہیں دی کہ بہت بڑی امت ان کے ساتھ ان کی زندگی میں اٹیچ ہوگی ہو لیکن مخلص تھے سورت النقبوت میں آیا کہ صرف ایک لوت ان پر ایمان لایا یا ان کے اہل البعیت جو تھے وہ ایمان لائے ادروائز باقیوں نے تو ان کا انکار کیا لیکن آج دیکھیں دنیا میں ہے ہی دین ابراہیمی ہے چاہے مسلمان ہو کرسچنز ہوں جو ہوں سب کے سب اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ رہے ہیں ابراہیم نے ہم نے سوچا تھا یعنی دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جس انسان کو مانا جاتا ہے نا وہ حضرت ابراہیم ہے پونے دو ارب کے قریب مسلمان دو ارب کے قریب کرسچنس بھی کامن پرسنالٹی اگر ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے دیکھیں ہم قربانی کو سنت ابراہیم ہی کہتے ہیں سنت محمدیہ نہیں کہتے حج کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رلیٹڈ ہیں ملت ابی کم ابراہیم ہوا سمبا کم المسلم نبی الاسلام کو بھی حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کا حکم آیا ہمیں رسول اللہ کی پیروی کا حکم ہے اور رسول اللہ کو حضرت ابراہیم کی پیروی کا حکم ہے ابراہیم کانا امتن قان تل حنیفہ بے شک ابراہیم اکیلے ہی پوری امت تھے یعنی اکیلے ہی سب پہ بھاری تھے وہ قان اللہ حنیفہ اللہ کے تابع فرمان تھے سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے ولم یق مین المشرقین اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے یہ سب سے بڑی ان کی کوالٹی تھی کہ مشرک نہیں تھے یعنی حضرت ابراہیم اسلام میں شرک کا شائبہ بھی نہیں تھا آپ نہ سمجھیے گا یہ موٹی سی توحید کا ذکر ہو رہا ہے نہیں ایسے پکے مواحد تھے کہ کسی معاملے میں قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے سورت تم نجم میں ہے کہ ابراہیم وہ کہ جو وفا کرنے والا تھا صورت البقرہ میں آئے کہ جب جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے جس جس امتحان میں وہ ہمیشہ کامیاب ہوا تو پھر ہم نے اسے انسانیت کا امام بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر حال میں اپنے رب کے اوپر راضی تھے ماکانا ابراہیم یہودی یم والا نسرانی ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نسرانی تھے ولا کن کانف مسلمہ بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر اپنے رب کے ہو گئے تھے اور مسلم تھے سر تسلیم خم کرنے والے وما کان امن اور وہ مشرق نہیں تھے میں کہتا ہوں اس کائنات کی سب سے بڑی ڈگری یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کسی انسان کے حق میں یہ کہہ دے کہ یہ مشرق نہیں ہے ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب کہا کرتے تھے کہ دنیا کا ہر گناہ شرک کے شجر خبیصہ کی شاخ ہے کسی نہ کسی درجے میں وہ چھوٹا شرک صحیح ہے تو ہے نا اس ایک لمحے میں تو آپ نے خدا کو چھوڑ کے اپنے نفس کی پیروی کی افرآتا منتخا الاح ہوا بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا فجر کے وقت بسترا چھوڑ کر نماز نہ پڑھنا کسی درجے میں تو شرک ہے اسی طریقے سے دنیا کی ہر نیکی توحید کے شجر مبارک کی شاخ ہے اور الٹیمیٹ توحید خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا تو یہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کے لیے بھی کوشش کرنا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دیا تھا کہ وہ کسی لمحے میں کسی چھوٹے سے معاملے میں بھی کسی چھوٹے سے شرک میں بھی کبھی مبتلا نہیں ہوئے وما کا من مد یہ مطلب ہے اس کا یہ اتنا آسان معاملہ نہیں کوئی کہے جی میں نے بھی کبھی شرک نہیں کیا یا میں توبہ کر چکا میرا شرک معاف ہو چکا ہم سے تو روزانہ کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی شرک ہو جاتا ہے ریاکاری کی شکل میں ہو جائے اللہ کی نافرمانی کی شکل میں ہو جائے ٹھیک ہے اس کے اوپر وہ شریف اتوا نہیں لگے گا وہ جو آپ کہتے ہیں کہ شرکیں جلی ہے جو معافی نہیں ہونا وہ والی چیز تو ظاہر نہیں ہے نا ہم یہ فتوانی لگاتے لیکن کسی نہ کسی درجے میں تو آپ برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں شاکر وہ اللہ تعالی کے انعامات کے اوپر شکر ادا کرنے والے تھے اجتباح اللہ نے انہیں چن لیا تھا وہ ہدا اور اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی الا سروت مستقیم سیدھے راستے کی طرف کیا خوش نصیبی ہے جی وہ آ تئینہ دنیا ہسنا اور ہم نے دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی رکھی دیکھیں ان کی زندگی میں جو بھلائی تھی وہ تو تھی جو بعد میں انہوں نے عروج دیکھا ہے سلام علی ابراہیم پوری دنیا میں ابراہیم ابراہیم ہو رہی ہے نماز میں آپ پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم نے اسلام کا ذکر خیر کرتے ہیں دنیا میں ان کے لیے بھلائیاں وہ انہ آخرت صالحین اور بے شک وہ آخرت میں بھی ہمارے نیکوکار بندوں میں شمار ہوں گے سما او ہے اس کے بعد پھر ہم نے آپ کی طرف بھی وہی کی ہے انتبی ملتا ابرا ہی محنیفہ کہ آپ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے وہ ما کان امین المشرقین اور وہ مشرک نہیں دیکھیں رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی حضرت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے اپنے جدم جد کی اب یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے اور اسی کے اوپر یہ سورت کنکلوڈ ہوگی وہ انشاء اللہ تعالیٰ ہم اگلی کلاس کے اندر کور کریں گے ایک اور اہم آیت بھی آ رہی ہے اس میں اس پہ بھی ان اللہ کوشش کروں گا کہ تفصیلی گفتگو کریں ان شاء اللہ تعالی اگلی دفعہ سبحان اشد واللہ الہ الا اللہ اطوب و الیک و ما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خير